فإن زلتم من بعد ما جاتكم البينات فاعلموا, فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ فی ظلل من کریمہ کے متعلق کل گفتگو ہوئی تھی آج یادین الخلوف سلم کافہ کے تحت گفتگو کرتے ہوئے کچھ چیزیں تھوڑا سا اشارہ دیا تھا کہ آج ہم کس نظام کے پیچھے چل رہے ہیں وہ چاہے نظام تعلیم ہو چاہے وہ نظام جمہوریت ہو ہمارا جو اپنا تعلیمی نظام تھا اس کی جگہ فرنگی کے نظام تعلیم نے لے لی فرنگی بڑا شاتر تھا وہ چونکہ جب یہاں آیا تو اس نے دیکھا کہ اسلام کے جو مدارس ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں مدارس تھے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی بچہ ضرور پڑھا کرتا تھا تو اس نے کہا کہ اگر یہ اسی طرح ہی پڑھتے رہے تو یہ تو ہمارے لیے بڑا نقصان ہے تو اس نے دیکھا یہاں پہ مختلف مذاہب کے مختلف دینوں کے ساتھ تعلق اٹھنے والے لوگ رہتے ہیں تو اس نے سب کو اکٹھا کر دیا سب کو اکٹھا کر دیا کالج سکول یونیورسٹی کھول کے وہیں پہ ہندو کا بچہ بھی پڑھے مسلمان کا بچہ بھی پڑھے سکھ کا بچہ بھی پڑھے ایسا نظام میں تعلیم دیا اور ایسا اس نے ترتیب دیا نظام کو کہ سارے کا سارے اسی کے پیچھے چلنے لگے کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ یعنی وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے نماز تک نہیں پڑھتے تھے ایک دوسرے کے پیچھے کھڑا ہونا گناہ سمجھتے تھے ایک دوسرے سے اپنے بچوں کو قرآن پڑھوانا جو ہے وہ گناہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بچوں کا عقیدہ خراب ہو جائیں گے وہیں پہ اگر سکھ بھی کھڑا ہو گیا پڑھانے کے لیے ماسٹر تو بچے اس کے اس کے سامنے بھی بٹھا دیے ہم نے کہ آپ اس سے پڑھو بھائی یہودی کھڑا ہو گیا ہندو کھڑا ہو گیا وہ جناب کوئی مدو کھڑا ہو گیا کسی بھی مذہب کے ساتھ جھوٹے دین کے ساتھ یعنی کہ ماننے والا اس کا پیروکار کھڑا ہو گیا ہے تو بچے اس کے سامنے بیٹھ گئے آپ پڑھے ہیں بھائی تو یہ ایک عجیب سا نظام اس نے مسلط کیا یہاں پر جس سے ہمارے مسلمان جو ہیں وہ مسلمان نہیں رہے آج جو بھی پڑھ کے آتے ہیں اگر تو وہ لمحہ کے پاس بیٹھتے ہیں اللہ ماشاء اللہ ان کا ایمان دین بچ جائے تو بچ جائے بگرناک سریت جو ہے وہ آج رسول اللہ علیہ السلام کی دی ہوئی شریعت پر ایک ایک حکم پر اطراع کرتے پھرتے ہیں اسلام سے اب یعنی کہ کافروں کو اپنی مشینری جو ہے نا وہ اسے روک بھی دے نا پھر بھی لوگ مرتاد ہوتے رہیں گے کیوں ان کا کام ان کالجوں یونیورسٹیوں نے سنبھال لیا وہیں پہ بیٹھے لوگوں کو بے دین کرتے ہیں جی مسلمانوں کا سکول <سلام> <سلام> بلانے والے چلانے والے سارے مسلمان ہوں اس کے اوپر بار بڑا سارا رسول اللہ لکھا ہو سبق کیا دیا جا رہا ہو بچوں کو کہ حدیث کچھ بھی نہیں ہے رسول کا فرمان کچھ بھی نہیں ہے ہاں جی وہ تو اتنے سو سال بعد لکھا گیا کیا خبر جھوٹ ہو لوگوں کو بھول بھی گیا ہو کیا یقین ہے کہ یہ صحیح پہنچا ہے ہم تک اگر حدیث جو ہے اس پہ یقین نہیں ہے تو قرآن کو مانا ہی ہم نے حدیث کی وجہ سے سمجھا مسئلہ؟, مسئلہ حدیث نے کہا یہ قرآن ہے تو ہم نے مانا ہے نا آقل سامنے یہ قرآن ہے اگر تم حدیث کا انکار کرتے ہو تو قرآن تمہارے ہاتھ میں کیسے رہے گا تو اس نہ کر کے نظام تعلیم کا پڑھتے جاتے ہیں ان کا حال یہی ہوتا جاتا ہے ایک بندہ یہاں سے لے گیا دو بندے لے گیا تھا اقبال بھی گیا وہیں اور یہ سر سید بھی گیا سر سید, گیا سر سید وہاں سے بے دینوں کے سر سید پورا مولوی تھا یہاں سے پوری دن دینی تعلیم پاک گیا تھا وہاں اور وہاں انہوں نے اس کو بے دین ایسا کیا کہ نامراد کو زلیلی کر دیا پکڑ کے پھر یہ شریع احکامات پہ ایسے سے اعتراض کرنے لگا جیسے ابھی پچھلے دنوں یہ حج کے مسائل گزرے تھے تو وہاں پہ بیان کیا تھا میں نے کہ اس نے جناب یہ حج کے مسائل کا سیدھا سیدھا انکار کیا اس نے رمی جمرات کا انکار کیا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اس نے سیدھا سیدھا انکار کر دیا سرے سے اس نے کہا یہ تو عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہے جن کو یہ لیے پھرتے ہیں بتائیں, بتائیں وہ, وہ اور ایک طرف اقبال گیا تھا اقبال بھی وہاں گیا وہاں سے واپس آیا اللہ تبارک و نے سے غیرت دینیا تا فرمائی مائی مائی مائی جی مائی پھر اس کا ذہن دماغ وہاں تک پہنچا جہاں تک اس وقت کے اکثریت مولویوں کو بھی نہیں پہنچاتا اور اسی طرح کر کے یہ تو ان کا نظام تعلیم ہے اس کے جتنے بھی مظالم بیان کیجیے وہ کم ہے جتنا نقصان انگریز کے نظام تعلیم نے اسلام کا پہنچایا کسی اور کا نہیں پہنچایا کسی اور کا نہیں پہنچایا آج آپ ہندوؤں کو دیکھتے ہیں نا ہندوؤں میں کتنی تعداد ہے جو اپنے گندے مذہب کے خلاف بولتی ہو اکا دکا بندے ہوں گے جو جناب وہ اپنے ہندوازم کو پاگل پن کہتے ہوں گے لیکن مسلمانوں کی ایک شریت جو ہے جو بھی وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں اسلام کے خلاف بولتے رہتے ہیں ابھی رات مجھے ایک, ایک تحریر موصول ہوئی کل کہ ایک دیوبندی عالم ہے بہت بڑا دارالعم دیوبند کا انڈیا کا وہاں جو ان کی دہشت گرد جماعت ہے جو مودی کی جماعت ہے اس کی جماعت میں لوگ جو ہیں وہ کہتے جی میں وہ عالم دیوبندی مولوی جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ اس کا نام سیف اللہ ہے تو وہ کہتا جی میں گیا وہاں آر ایس ایس کے دفتر میں تو وہ کہتا جی میں وہاں دیکھ کے حیران ہو گیا وہاں پہ کہتا جی دار لوگ دیوبند کے پڑے ہوئے مولوی وہ بیٹھے وہاں پہ حدیث کی کتابیں اور دین کی کتابیں دیکھ رہے کہتا میں حیران بنے کا یہ کیا کر رہے ہو آپ کہنے لگے کہ ہم یہ کتابیں پڑھ کے اسلام کے خلاف مواد دیتے ہیں ان کی ہندوؤں کو کہ اسلام کے اس حکم پہ بھی اعتراض ہوتا ہے اس پہ بھی اتراض ہوتا ہے یہ بھی بات صحیح نہیں یہ بھی بات صحیح نہیں اس کہ نے کہا میں نے کہا بڑے نمک حرام ہو تم اتنی بھی بغیرتی کی انتہا ہو گئی ہے کہ تم جناب اسلام کے خلاف بیٹھے ان کو دلیلیں دے رہے ہو اور جناب اپنی اپنی کتابوں سے نکال نکال کے انہیں بتا رہے ہو تو ان میں سے ایک بندہ بولا اس نے کہا مجھے دو لاکھ روپے لاکھ دیتے ہیں ایک دیتے ہیں اس نے کہا لاکھ روپے یہ چھوڑ دیتے ہیں بتائیں یہ لوگ کہاں تیار ہوتے ہیں بتائیں یہ <laughs> پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر خود یا رسول اللہ کہنے والے اتنے بڑے بغیرت نکلے مل بھی عوام نہیں مل بھی انہوں نے جناب باہر کے کمینوں سے پیسے لیے تھے پیسے لے کے جناب جہاد کے خلاف انہوں نے یہاں پہ شائع کیے لوگوں کا ذہن بنایا کہ جہاد کی بات نہیں کرنی تو ان کے خلاف میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ میں مجھے بھی بلایا گیا تھا انہوں نے کہا یہ یہ حال ہوا ہے ایک ایک بندے کا نام لیا تھا انہوں نے ان کے نام اگر میں آپ کے سامنے لے لوں لوگ کتنے سارے ان کے ہاتھ چومنے والے ہوں ان کو بولے بزرگ ماننے والے ہوں گے لوگ ان کے ہاتھ چمتے ہیں وہ دین کے کی حکامات کتنے بڑے دشمن اور پرلے درجے کے چور ہیں وہ دین کے حکامات کی وہ دشمن ہیں وہ کون ہے خود کوئی؟ یار اللہ کہنے والا ہمارا امام ہوتا ہے کس نے کہا یار اللہ کہنے والا امام ہوتا ہے اتنے بڑے جھوٹے مکار ہو تم ایسی باتیں کرتے ہوئے ہیا آتی تمہیں ہر یار اللہ کہنے والا میرا امام کیوں امام ہو گیا ہمارا جو یار سر اللہ کیا سول اللہ سامد دین کے ساتھ دشمنی کرے ہمارا کیا لگتا ہے وہ گئے کہ جس جلیل کو رسول اللہ علیہ السلام کا دین آ کر سلسلام کا نظام پسند ہی نہیں ہے وہ اللہ ایک بار نہیں لاکھوں بار ہر سانس کے ساتھ کہتا رہے اس سے بڑا ابو اجال ہی کوئی نہیں اگر ابو اجال جو ہے وہ رسول اللہ علیہ کا رشتے دار ہو کے وہ کافر ہے تو یہ صرف یا رسول اللہ کہنے سے کون سا سچا مسلمان ہو گیا بھائی یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی مولویوں کی مول بت نہیں کہتے کیا کہ پھرتے ہیں بھی ایک مولوی ہے پیر ہے وہ ایک نہیں بہت بڑا گینگ ہے وہ ان کا کافروں سے پیسے لے کے رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف کھڑے ہونا رسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف کھڑے ہونا رسول اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کے خلاف کھڑے ہونا اور خود کو جناب آشق کے رسول بھی کروانا لوگوں سے ہاتھ بھی چمانے تو کون سا اس کے رسول ہے اور کون سا جناب یہ دعوے ہیں سارے اتنا بڑی دکان بڑی کمین کی جناب رسول اللہ علیہ کے دین کے ساتھ اتنا بڑا رسول اللہ کی ہے ابھی جو اس سے پہلے، یہ بھی بڑا دین کا دشمن ہے اس سے پہلے جو گزرا کتنی دین دشمنی کی ہے اس نے کتنے سارے آپ کے ملک کے پیر اس کے ساتھ کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے تھے اس نے کہا کہ یہ جو ہے بندہ یہ بندہ اسلام کا خیر خواہ ہے بتائیں بھائی اس نے کتنی اسلام کی دشمنیاں کی ہیں پاکستان کے اندر اس نے جناب اسلام کو اور احل اسلام کو دیوار کے ساتھ لگایا نہیں لگایا اسلام. اس نے آتے ہی نہ پہلے ایک دو مہینوں کے اندر نہ کس طرح کر کے علماء کو لاکھ سے بھی زیادہ علماء کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا اور جیلوں میں ڈال کے علماء کو جناب ٹیكے لگاتے تھے ان کے یہ پچھلے حصے پر ٹیكے لگاتے تھے سلاخ سلاخا کے کے پچھلی سائڈ جو ہے ان کی پیچھے لگا کے اس طرح ٹیكے لگاتے جیسے بھینس کو لگاتے ہیں اور آگے اتنے بزرگ علماء اگر وہ آگے سے وہ بھی کر دیتے تھے نا درد كی وجہ سے ماں بہن گندی گالیاں دیتے تھے بتائیں اور آج ان زلیوں کو ان کمینوں میں اسلام نظر آ رہا ہے وہ پیر کون سا پیر ہے یار بتائیں جو ان چوروں کے ساتھ کھڑا ہو جائے دین کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے یہ تو نظام میں حقیقت کہہ رہا ہوں یہ سارے کے سارے آج سکول بند ہو جائے نا یہ انگریز کی حکومت ختم ہو جائے یہاں سے انگریز کی حکومت کو چلانے والے یہی سکول ہے اسی سکول سے انگریز کی حکومت چلانے والے وہاں سے وہ اس کے غلام زہن انگریزی ذہن کے لوگ پیدا ہوتے ہیں وہی لوگ اس کے نظام کو چلا رہے ہیں اس کے نظام کو بڑھاوا دے رہے ہیں اسلام پر ظلم بھی ہو رہا ہے تو انہی اداروں کی وجہ سے ہو رہا ہے آج یہ ادارے بند ہو جائیں میں کہتا ہوں اسلام پہ جتنی بھی پابندیاں ساری کے سارے ختم ہو جائیں وہاں سے ظاہری بات ہے وہاں سے جو چیزیں تیار ہو رہی ہیں اس فیکٹری سے وہ ہی نہیں رہیں گی تو اس کے نظام کو چلانے والا ہی کوئی نہیں رہے گا تو بتائیں اسلام پہ ظلم کیسے ہوگا پھر اسلام آئے ہی آئے پھر آج جتنے بھی لوگ آپ دیکھ رہے ہیں جس ادارے میں بھی آپ دیکھیں انہیں کی فیکٹری کے تیار کردہ لوگ بیٹھے ہوئے انہی کو اسلام سے تکلیف ہے انہیں کو اسلام سے تکلیف ہے اسلام کے نظام سے اسلام کی حکومت سے تکلیف ہے اب ٹی ویوں میں بیٹھے ہیں نہ بکواسیں کر رہے ہیں وہ جی دیکھیں جی وہ یہ گائے بھینس ہے شہروں میں نہیں آنی چاہیے لوگوں کو قربانی سے دور کرنا رسول اللہ علیہ السلام کے دیا ہوا ایک حکم جو ہے شہری حکم جو ہے اس سے لوگوں کو دور کرنا وہ گائے بھینس ہے جی آبادی میں نہیں آنی چاہیے جی وہ اس سے جو ہے وہ بڑے مسائل بنتے ہیں جی یہ ہو جاتا جی وہ ہو جاتا ہے بندوں میں بیماریاں پھیل رہی ہیں بندہ پوچھے زلیل کے بچوں اگر جانور نہیں آ جانور آئیں گے بیماری آتی ہے ان کا دودھ آنے سے بیماری کیوں نہیں آتی है؟ है؟ ان کا گوشت کھانے سے کیوں نہیں آتی تمہیں مر کے پھر سارا کچھ چھوڑو تمش بھی چھوڑو دودھ بھی چھوڑو تم ان کا وہ کیوں پیتے ہو انہیں ہر اس چیز سے تکلیف ہے جس کا حکم رسول اللہ علیہ نے دیا ہے بتائیں بھائی وہ بیٹھے ہوئے اسلام کی دشمنیاں کرے میں آئے مبارکہ پہ گفتگو کروں کہیں زیادہ لمبی نہ ہو جائے بات کہیں رہ نہ جائے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کل اشارہ دیا تھا مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ اس میں تھوڑا وضاحت کریں اس کی توضیع ہو جائے کہ اسلام کی جمہوریت کے بارے میں کل اشارہ دیا تھا میں نے تو انہوں نے کہا کہ اس کا اس پر ذرا وضاحت ہو جائے اس کی کہ اسلام کا نظام کیا ہے اسلام کا طریقہ انتخاب کیا ہے اور اس کے جو ہے نا وہ محاسن کیا ہیں اور انگریزی نظام جمہوریت جو ہے اس کے مفاسد کیا ہے اس کی خرابیاں کیا ہیں اس میں فساد کیا ہے وہ میں تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں بعد میں وقت بچا تو کچھ گفتگو کروں گا میں اس بات پر جو میں ابھی کر رہا تھا پیار محترم بھائیو یہ جو اسلام کا طریقہ ہے سب سے پہلے کریم اکثر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ آپ منتخب ہوئے آکال سعد السلام نے ظاہری طور پر یہ نہیں فرمایا حضور نے کہ ابو بکر صدیقی کو خلیفہ منتخب کیا جائے یہ نہیں فرمایا حضور نے ہاں اشارے کنائے قرائن شواہد یہ حضور نے ضرور چھوڑے جس سے امت سمجھ جائے کہ آکل سر اسلام کے بعد آکل السلام کا خلیفہ جسے بنانا چاہیے وہ ابو بکر سے دیکھیں کریما کر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی بننے لگی اس پر بہت سارے ہیں مسجد نبوی بننے لگی نا کریما کل سامنے نے پہلی اینٹ رکھی پہلی اینٹ رکھنے کے بعد کریما کل سامنے میں ابو بکر کہاں ہیں؟ حضرت حضب صدیق کو بلایا گیا کہ آپ اینٹ رکھو نے اینٹ رکھی پھر آکل عمر کہاں ہے حضرت عمر کو بلایا گیا انہوں نے اینٹ رکھی اس طرح کر کے یہ ایک اشارہ دے دیا گیا میرے بعد اب بکر ہیں ان کے بعد عمر ہیں جی یہ اشارہ ہو رہا ہے قرآن پاک کیا مبارک بھی دیکھیں مفسرین محمد الرسول اللہ ولین ماہ محمد صلی السلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ولدین ماہو جو ان کے ساتھ رہے محسری حضطر صدیق ہے جب بھی وہ رکوع کر رہے ہوں گے سیدا کر رہے ہوں گے میں اس سے مراد حضرت مول علی رضی اللہ اس طرح شواہد اور کرائن جو ہیں یہ بہت سارے یعنی کہ بے حد و عد ہیں بے شمار دلائل اس طرح کے عق کیے جا سکتے ہیں قرآن اور احادیث اور بھی ملتا ہے کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ لاؤ میں تمہیں کچھ لکھ کے دے دوں ٹھیک ہے نا جی اور بعد میں وہ کاغذ جو ہے نا وہ آکل شام نے منسوخ فرما دیا اس حکم کو آکل شام نے فرمایا کہ میں چاہتا تھا کہ میں کچھ لکھ کے دے دوں تمہیں لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور مسلمان اللہ تعالی اور مومنین سوائے ابو بکر کے کسی پر ہی متفق نہیں ہوں گے سوائے ابو بکر کسی پر متفق نہیں ہوں گے یعنی اس حدیث باغ میں بھی آ کر اشارہ دے دیا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق کی خلیفہ بنیں گے ٹھیک ہے جی اب حضم بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خلیفہ بنایا کیسے گیا؟ اس کا طریقہ کیا تھا رفت بار کو محبوب اللہ صحت کے ان کے سارے معاملات جو ہیں وہ بہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں وہ کیسے طے ہوتے ہیں بہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں آپ بتائیں بھائی میں سے کوئی بندہ کام کرنے لگے تو مشورہ کیسے لے گا کسی عقل والے سے لے گا یا بیوقوف سے لے گا اکل والے سے لے گا نا اب ثابت ہوا یہ طریقہ انتخاب جو ہے وہ مشورے سے طے ہونا ہے کیسے طے ہونا ہے مشورے سے طے ہونا ہے تو مشورہ بندہ کس سے لیتا ہے عقل والے بندے سے اور ہر بندے سے بھی نہیں لیتا پانچ سات بندے عقل والے اکٹھے کرتا ہے ناب بندے ان سے مشورہ لیتا ہے کریمہ کسر اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وصال شریف کے بعد حضرت سعید البکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جو خلیفہ منتخب کیا گیا وہ اسی طرح ہی کیا گیا وہ اسی طرح کیا گیا حل و عقد بڑے بڑے سردار جو تھے آک علیہ السلام کے غلام اپنے اپنے کبیروں کے جو سردار تھے وہی سارے جمع ہوئے اور ان سب نے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیت کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول علیہ السلام کا خلیفہ مان لیا یعنی یہ طریقہ کون سا ہے شرائی کون سا طریقہ ہے شرائی, شرائی طریقہ ہے یعنی باہمی مشورے کے ساتھ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ منتخب کیا گیا اب دوسرا طریقہ کیا آ رہا ہے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو جب آخری وقت پہنچا تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام مردوان سے اپنی زندگی میں مشورہ لیا حضرت عمر کے بارے میں کہ عمر کو اگر خلیفہ بنا دیا جائے تو تم کیا کہتے ہو آپ کیا کہتے ہو آپ کیا کہتے ہو جو دانا پوچھا صدیق نے غور کیا جائے لیکن پہلے طریقے سے ذرا ہٹ کر آکلے سامنے یہ نہیں بھرمایا سیدھا سیدھا سراہت نہیں کیا ابو بکر کو ہی خلیفہ بنانا ہے لیکن یہاں خلیفہ تو بنایا جا رہا ہے تمبکر صدیق اپنی زندگی میں بنا رہا ہے لیکن یہاں بھی بہمی مشورے کے ساتھ ہو رہا تھا کس کے ساتھ ہو رہا ہے بابری مشورہ کے ساتھ ہو رہا ہے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سیاب اکرام سے مشورہ لے لیا مشورہ لینے کے بعد آپ نے تعین کر دی کہ میرے بعد خلیفہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے متبلی امیر جو ہیں امارت اور تولیت جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگی یعنی یہ دوسرا طریقہ آ گیا لیکن حقیقت میں غور کیا جائے تو اس میں بھی وہ شراعی نظام ہی ہے کہ خلیفہ وقت جو ہے وہ خود مشورہ لے رہا ہے لوگوں سے اہل حل و عقد سے اہل رائے, سائب و رائے لوگوں سے مشورہ لے کر کے اپنے بعد خلیف جیسے منتخب کر رہا ہے اس سے ثابت ہوا کہ اسلام کا یہ دوسرا طریقہ یہ حضرت ابب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کا عطا کردہ ہے جس کے ذریعے سے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاک میں اسلام بنتے یہ دو طریقے ہو گئے لیکن غور کیا جائے تو حقیقت میں بات ایک ہی ہے اب تیسرا طریقہ دیکھیں تیسرا طریقہ وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیرنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ چھ صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے بچے تھے کتنے بچے تھے چھ صحابہ عشرہ مبشر میں سے بچے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, فرمایا کہ یہ چھ بندے ان کی میں کمیٹی بنا رہا ہوں باہمی مشورے سے جسے چاہیں یہ خلیفہ منتخب کر لیں جسے چاہیں خلیفہ منتخب کر لے میرے جانے کے بعد اب ہوا کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساتھ ہی فرمایا آپ نے فرمایا کہ اگر اب حضرت ابو بیدہ اللہ عنہ حیات ہوتے تو میں کسی سے مشورے نہیں لیتا کسی سے پوچھتے ہی نا کیوں فرمایا کہ وجہ یہ ہے آکل سامنے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے میری امت کا امین ابو بیدا بن جرار رضی اللہ تعالیٰ امت کا امین امین الامہ یا آقل سامنے نے فرمایا امین, امت کا امین ہے نے فرمایا کہ اگر اب حضرت عبو بن رضی اللہ تعالیٰ حیات ہوتے تو میں بغیر کسی سے مشورہ لیے انہیں مقرر کر دیتا کیونکہ اکل ساد نے امین قرار دیا ہے اب اس کے بارے میں کوئی بندہ دوسری رائے رکھ ہی نہیں سکتا نے حضرت عمر میں اور اس میں شامل کر رہا ہوں لیکن خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہیں خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ ساتواں بندہ کون تھا وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر اللہ تعالیٰ نما حضرت عمر اللہ تعالیٰ کے سگے بیٹے تھے بڑے بیٹے حضرت نظام ہے بات ایک ہی چل رہی ہے شرائی نظام کی چھ بندے مقرر کیے ساتواں ان کے ساتھ الگ سے مقرر کر دیا تاکہ وہ ساتواں جس کے ساتھ ہوگا اسی کو خلیفہ منتخب کر لیا جائے یہ سات بندوں کی کمیٹی بنائی اور یہ ساتوں بندے وہ تھے جن پر کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اعتماد تھا, اللہ تھا, اللہ تھا ساتوں بندے وہ تھے جو کریم اکل سترام کے موتمد بندے تھے یہ تم لوگوں نے آکلام کی خدمت بھی کی ہے کی بارگاہ میں بھی رہے ہو آکل تربیت یافتہ ہو لہذا تم نے ہی آپس میں مشورہ کر کے جس کو بھی مقرر کرنا ہے کیونکہ تمہاری نیت میں للاہیت اور خلوص ہوگی تمہاری طرف سے ظلم کا ہونا ظلم کا دور دور تک کو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم نے امت کے ساتھ ظلم کرنا ہے لہذا تم جو بھی فیصلہ کرو گے وہ امت کے حق میں بہتر ہوگا یعنی یہ ایک طریقہ تیسرا ہے اگر غور کیا جائے تو اس میں بھی بات وہ شرائی ہے کوئی دوسری بات ہے؟ نہیں ہے اسے کوئی بندہ جمہوری بھی کہے ہیں کیونکہ وہاں پہ تین،, تین بندے ایک طرف جا رہے ہیں چار ایک طرف جا رہے ہیں جسے چار جس طرف بندے ہیں اس کو جناب خلیفہ مانا جا رہا ہے تو یہاں پہ ذہم رہے بھائی وہاں پہ سارے دانا بندے تھے سارے کریم اقالے سام کے متمد تھے سارے اقالے سام کے سچے مخلص اور اقالے سام کے سچے خادم تھے انہیں کہا گیا ہے، باقی عامت الناس اس میں شامل نہیں کیا گیا لیکن جمہوری نظام میں کیا ہوتا ہے ہیں یہاں پہ ہر بندے کو شامل کیا جاتا ہے وہ بندہ جو بیچارا عقل سے پیدل ہو اس کی بات مانی جاتی ہے بلکہ جمہوری نظام میں اسے ہی حاکم بنایا جاتا ہے جو عقل سے پیدل ہو جو عکل سے پیدل ہو دنائی سمجھ علم کچھ نہیں دیکھا جاتا اس کا جمہوری نظام کے اندر اسے بنایا جاتا ہے اب بتائیں جی یہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ سبزی لیتے رہتے ہوں گے ٹماٹر کلو میں ملتے ہیں درجن میں ملتے ہیں کلو میں ملتے ہیں نا آپ کے ملک کے وزیر جو ہیں وہ کہتے پھرتے ہیں ٹماٹر درجن میں ملتے ہیں اور پٹرول جو وہ کلو میں ملتا ہے یا لیٹر میں ملتا ہے پیٹرول کو کلو میں دب بتاتے پھرتے ہیں انڈے کلو میں بتاتے پھرتے ہیں انڈے بتائیں یہ طریقہ جمہوریت جو ہے اس کی اس کے زوال کی نشانی یہی ہے کہ یہ طریقہ جو اسلام کا ہے وہاں پہ اہل اکل و اے جو صاحبِ تدبیر ہوں وہ لوگ جمع ہوں وہ جمع ہو کے آپ جسے چاہیں خلیفہ منتخب کریں یعنی عقل والے لوگ اکل والے اکل والے کو منتخب کریں گے نا بے وقوف کو منتخب تو نہیں کریں گے لیکن یہاں کیا ہے یہاں عقل والے اکٹھے ہو کے بیوقوف کو منتخب کرتے ہیں بالکل بھی ہوتے ہیں ان میں وہ سارے اکٹھے ہو کے اچھا بہرحال جی تک پہنچائیں یہ تیسرا طریقہ آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی چھ بندے اور ساتواں اپنے بیٹے کو مقرر کیا اور ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ چھ بندوں میں سے جو بھی جس کو بھی آپ مشورے سے خلیفہ بنانا چاہو بنا لینا لیکن ساتواں میرا بیٹا تم میں شامل ہوگا لیکن اس کا خلافت میں حصہ نہیں ہوگا, ہوگا یہ تین طریقے ہو گئے ان تینوں طریقوں پر غور کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے تینی طریقوں کی اصل جو ہے وہ شرائی بات ہے کون سی بات ہے شرائی شرائی بامی مشورے کے ساتھ اور اہل حل عقد مشورہ کریں گے آمت الناس کو اس مشورے میں شریک نہیں کیا جائے گا لیکن جمہوریت جو ہے اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے اس میں اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھے جاتے ہیں کیا دیکھا جاتا ہے اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھے جاتے ہیں ان میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا تولا نہیں جاتا یہ دیکھتے ہیں کہ بندے کتنے یہ دیکھتے ہیں کہ ہاتھ کتنے اٹھے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا کا ہاتھ بھی نہیں نہیں یہ یہ دیکھتے کہ جو مشورہ ہے ہے ہے؟ ووٹ کیا میں نے کہا ووٹ جو ہے امانت وہ کسی پاگل کے پاس بھی بندہ رکھتا ہے اب ایک طرف یہ ارشد صاحب ہیں یہ بزرگ بندے ہیں سفید داڑی ہے ان کی یہ کھڑے ہیں ایک طرف اور دوسری طرف ہمارے ہی محلے کے دو لوچے کھڑے ہو جائیں ایک طرف ان کا ووٹ ہے دوسری طرف ان دو, دو لچوں کا ہے جیتے گا کون جس کی طرف لچ لچوں hey? والا جیت گیا اب جس کے ساتھ یہ ہیں وہ آر گیا نعوذ باللہ نوزود اللہ میں فرمایا گریز از طرز جمہوری اخبار فرمایا کہ یہ جمہوری طرز جو ہے نا اس سے ذرا بچ بچ کے رہے اس سے ہاں اس کے قریب نہ جانا پتہ کیا فرماتے ہیں ماتیں کیونکہ ایک دانا بندہ جو ہے نا دانا بندہ اس کی ایک بات جو ہے دو سو گدر کے ذہن میں کبھی بھی نہیں آتی دو سو گدوں کے شیر ہے دو سو گدے ایک طرف ہوں اور ایک طرف رب تبارک کو تعالیٰ کے دین کو سمجھنے والا بندہ ہو بتائیں بھائی یہ حقیقت کے اندر اگر ذرا آپ غور کریں یہ تو ذلیل کرنے والی بات ہوئی نیک بندے کو ہے یا نہیں آپ کے علاقے کا متقی پرہیزگار بندہ جس کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور دوسرے بندے کے ساتھ دو کنجر کھڑے ہو جائیں ہاں؟ کنجروں والا جیت جائے جس کے ساتھ متقی پرہیزگار بندہ تھا وہ ہاتھ جائے تو بتائیں زلیل ہوا یا نہیں ہوا پرہیزگار بندہ ہاں؟ ہاں؟ ہاں؟ ہاں؟ اس بےچاری کی کیا عزت رہے گی آج کے دور میں نوزالے کے ایک بندے کے ساتھ امام غزالی کھڑے ہوں ہاں؟ ہاں؟ ہاں؟ ہاں؟ اور دوسرے بندے کے ساتھ دو لوچے کھڑے ہو جائیں لوچوں والا جیت جائے گا. جائے گا امام غزالی جس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ہار جائے گا. جائے گا کہ نہیں سمجھایا مسئلہ, مسئلہ. یہ طرز جمہوری جو ہے, جو جو ہے. ہے. انگریز کا نافت کردہ نظام جمہوریت جو ہے اس کا اتنا ظلم ہے کہ کیا بیان کیا جائے رقطب نے ارشا فرمایا کہ اگر تم زمین میں رہنے والے اکثر لوگوں کی اطاعت کرو گے نا مطلب جمہوریت کی اطاعت کرو گے تو میں تمہیں گمراہ کر دیں گے تمہیں کیا کر دیں گے گمراہ کر دیں گے تمہیں راہ حق سے ہٹا دیں گے یہ رفت بار کوالے کا کون فرما رہا ہے بھائی اسلام کو جو طریقہ ہے وہ یہ طریقہ نہیں اسلام جو ہے ہمیشہ بندوں کا وزن دیکھتا ہے شمار نہیں کرتا اسلام کمیت نہیں دیکھتا اسلام کفیت دیکھتا ہے کہ پہیزگار بندہ جو ہے اس کی بات مانی جائے گی یہاں پہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اسے نہ بلاؤ جھوٹا بندہ میں اس کی گواہی نہیں چل سکتی چلانا ہو وہاں سارے جھوٹے کٹھے کر جائیں بتائیں بھائی اب بتائیں نا کسی بندے سے مشورہ لینا ہو تو مشورہ لینے کے لیے اس اکل والا ڈھونڈا جاتا ہے بتائیں ووٹ کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ والا ہو صرف شناختی کارڈ بنا ہونا چاہیے بس بندہ پاگل ہی کیوں نہ ہو اس کا بھی ووٹ چل جائے گا ایسے ایسے بندے بھی اب ایک اور بات یہاں پہ جو قابل غور ہے وہ یہ ہے اسلام میں اور جمہوری نظام میں فرق کیا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ جو بھی خلیفہ منتخب ہو جائے اہل حل و عقد کے مشورے کے ساتھ بامی مشاورت کے ساتھ وہ پھر زندگی ساری رہے کیا ہو؟ کیا جن ساری رہے, ساری رہے رضی اللہ تعالیٰ آخری دم تک خلیفہ رہے حضرت عمر آخری دم تک خلیفہ رہے حضرت عثمان اپنی شہادت تک خلیفہ رہے آخری بات تک آ سامنے پہلے فرمایا تھا عثمان میرا اللہ تمہیں کمیز پہنا لوگ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے تم نہ اتارنے دینا وہی ہوا لوگوں نے باغی لوگ گرو بےمانوں کو اکٹھا ہو گیا حضرت <تصفح> اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے میں خلافت, چھوڑ خلافت چھوڑوں گا نہ میں حضور کا شہر چھوڑوں گا آپ وہی پہ رہے آخری دم تک اچھا جی یہ طریقہ اسلام کا ہے اب انگریزی کے مرید میں کیا ہے ایک بندہ جو ہے وہ آیا جی پہلے دو تین سال وہ سمجھے گا کہ ان کو چلانا کیسے ہے جب جا کے پانچویں سال تک پہنچے گا اسے عقل آنے لگے گی تھوڑی سی پہلے نا ہم گندم کاٹتے تھے گندم کاٹا کرتے تھے وہ روزانہ درانتی نا داتری جی سے کہتے ہیں درانتی کہیں نہ کہیں لگ جاتی, جاتی جب جا کے ہمیں تجربہ ہوتا اس وقت وہ گندم ختم ہو جاتی تھی ہر بار یہی کہتے تھے یار جب ہمیں سمجھ آنے لگتی ہے تو موسم ختم ہو جاتا ہے اس کا کیا کریں ہر سال کاٹ کے لیے وہی ہے جب کسی کو گئے مرنے شروع ہو گئے توڑ پھوڑ شروع ہو گئی اسے اتارو ابھی سے اتارو ابھی سے اتارو اب ہمیں آنے دو ہماری باری آنے دو ہوتا یہ نہیں ہوتا بتائیں بھائی اسلام یہ نہیں کہتا اسلام کہتا جو بن گیا ہے دو وجوں کی وجہ سے دو باتوں کی وجہ سے اسے دو باتوں کی وجہ سے ہٹایا جا سکتا ہے ایک یہ کہ وہ اسلام کے خلاف عمل کرنے لگے یعنی اسلام کا دشمن بن جائے اسلام کا دشمن بن جائے اور قومی مفاد کے خلاف اٹھ کھڑا ہو قومی مفاد کے خلاف اٹھڑا ہو اپنی قوم یعنی مسلمان قوم جو ہے اس کے نقصان کرنے لگے تو بتائیں بھائی میرے دور کے جمہوری حکمران جو ہیں یہ دونوں کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے اسلام کے بھی دشمن ہے اور قوم کے بھی دشمن ہے انہوں نے کیا کیا جی پوری قوم کو بیچ دیا ہے ایک ایک بگہاڑ کے منہ والے نے بڑے بڑے کتوں والے منہ کے حرامیوں کے اور منتخب ہو گیا منتخب ہوتے اس لیے جیسے پوری کی انہوں نے اپنی ڈیوٹی باہر نکل گیا اور قوم کا اکسان یہ زمین کیسے کرتے ہیں ایک بندے نے آ کے اربوں روپے کا پروجیکٹ شروع کر دیا جی ہر بے کا پروجیکٹ شروع کر دیا کام شروع کر دیا اب وہ اترا اگلی پارٹی والا یہ تو ذلیل کا شروع کیا ہوا ہے میں لگی ہوئی ہے میں اسے پورا نہیں کرتا چھوڑ دیتا ہوں اب کیا ہوتا ہے اگلے پانچ سال تک وہ سارے کا سارا تباہ برباد ہو جاتا ہے وہ پھر اگلے سال پھر آتا ہے پھر اسے شروع کرنے لگتا ہے دوبارہ سے پھر نئے خرچے شروع ہو جاتے ہیں اس طرح کر کے قوم کو کتنا نقصان کر قوم کا اجاڑا کر رہے ہیں برباد کر رکھ دیا زلیوں نے پوری قوم کو آج قوم کا ایک ایک بندہ جو ہے وہ جناب وہ مخروض ہو گیا یہودیوں کا نصرانیوں کا تو اس لیے یہ جو طریقہ ہے ان کا کہ اسے کہتے ہیں اسلام میں عزل کیا کہتے ہیں اسے عین کے ساتھ عزل یعنی معذول کرنا کسی حاکم کو وہ دو وجہوں سے کیا جا سکتا ہے اسے اور وہ بھی معذول جو کریں گے نا وہ بھی وہی نہیں کریں گے جیسے جمہوریت میں ہوتا ہے جو لے جانے لے والے ہیں لانے والے ہیں وہی اتارنے والے ہیں نہ نہ اسلام میں اسلام کا جو طریقہ شرائی ہے جنہوں نے یعنی پانچ چھ بندوں نے اسے منتخب کیا تھا وہی پانچ چھ بندے اسے اتاریں گے وہی پانچ چھ بندے ہی بامی مشورے کے ساتھ اسے کہیں گے جی ٹھیک ہے چھٹی کر اب ہم کسی اور کو لاتے ہیں انہی پانچ چھ بندوں کا فیصلہ نافذ اور مسلط کیا جائے گا اسے اتار کیا جائے گا پھر وہاں پہ حاکم اسلام نیا منتخب ہوگا وہ آ کر کے پھر معاملات جو اس نے خراب کیے ہیں ان کو صدارے گا پھر پوری قوم کو صحیح سمت کی طرف لے کے چلے گا حضرت عمر کو خلیفہ منتخب کیا آپ کے کی اپنے بیٹے بھی موجود تھے حضرت بکر کے بیٹے موجود تھے انہوں نے کسی کو خلیفہ منتخب نہیں کیا حضرت عمر کو منتخب کیا حضرت عمر اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کا منع کرما دیا اسے نہیں بنانا حکم تم نے خلیفہ بنانا اسے نے بھی حضرت مولا علی گیا اب یہاں پہ کئی بیوقوب احمق لوگ اعتراض کرتے ہیں حضرت مولا علی کے بعد حضرت امام حسن کو بنایا گیا وہ بھی تو ان کے بیٹے تھے بھی حضرت مولا علی رضی اللہ نے کہا کہاں ہے کہا کہا کہ میرے بعد امام حسن کو بناناتا ہاں بناناتا ہاں ہاں بنانا وہ تو امت نے بنایا جس نے بنایا امت نے بنایا امت مشورے کے ساتھ انہوں نے دیکھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد نظام کو سنبھالنے کے لیے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ صحیح طریقے سے کام کر سکتے تو انہوں نے منتخب کر دیا اب یہاں پہ کئی اعتراض کرتے ہیں حضرت میر مابر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عزید اللہ... فلید نکلا یہ حضرت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں نیک نیتی پر صرف نیک نیتی پر امت کی اصلاح کے لیے کیونکہ اس وقت تقریباً ساری سرحدوں پر کافروں کے ساتھ جنگیں چڑھ چکی تھی مسلمانوں کے لشکر ان کے ساتھ لڑ رہے تھے اور بھی معاملات تھے کیونکہ پہلے بھی حضرت معاوی رضی اللہ عنہ دیکھ چکے تھے امت نبے ہزار بندے شہید ہو گئے نبے ہزار بندے شہید ہو گئے اسی معاملے کی وجہ سے تو آپ رضی اللہ عنہ نے نیک نیتی کی وجہ سے امت میں فساد نہ آئے امت میں دراڑ نہ پڑے امت میں لڑائی نہ پڑ جائے صرف نیک نیتی پر آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کے لیے بی لی لوگوں سے جی یہ تقرر ایسا ہی ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو متعین کیا تھا ان کی تعین کی تھی تو اگر آپ اسے نیک نیتی پر محمول کریں کہ حضرت امیر معابیہ رضی اللہ عنہ نے نیک نیتی کی بنا پر آپ نے سوچا امت کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی زندگی میں ہی اسے منتخب کر دیا جائے تاکہ امت جو ہے بعد میں پھر لڑائی کی طرف نہ جائے قتل و غارت دوبارہ نہ ہو نیک نیتی کی بنا پر انہوں نے کیا کیونکہ آکل علیہ السلام کی ان کے لیے دعا بھی ہے آکس نے دعا کہ اللہ مجھ ہادی ماں دیا معاویہ کو ہادی بھی بنا اور مادی بھی بنا تو بتائیں بھی وہ بندہ جو اپنی طرف سے سوچ غلط رکھ سکتا ہے بتائیں تو پھر اچھا بات یہ ہے آج اعتراض بھی وہی کرتے پھرتے ہیں پیر یہ طبقہ جو ہے نا پیروں کا یہ اعتراض کرتے پھرتے ہیں جو اپنے مرنے کے بعد اپنے بیٹے کو ہی خلیفہ بناتے ہیں کہ نہیں آپ جس دربار پہ چلے جائیں مرنے کے بعد پیر کا بیٹے خلیفہ ہوا کہتے ہیں مروسی مروسی مروسی, مروسی اے امیر بابے نے مروسی کام شروع کیا اچھا امیر بابے نے مروسی کام کیا تم کیا کر رہے ہو بتائیں پاکستان میں جتنے بھی پیر بیٹھے ہیں پیر کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کو خلیفہ بنایا جاتا ہے چاہے وہ نہ لو یا نہ آہ لو بیٹا زندگی ساری کرکٹ کھیلتا رہا ابا مر گیا پیر تو اس نے کیا کیا وہ ایک پیر بن گیا داڑھی بڑھالی تھوڑی سی وہ نا بابے کا خلیفہ بن گیا تم نے جو کھلواڑ کیا ہے قوم دے ساتھ وہ کم ہے کیا اور تمہیں تو کم اطلاع ہونا چاہیے پلیدی کی ہے دشمنی کی ہے اور یہاں پہ جو میں نے معذور کی بات آپ کے سامنے کی تھی کہ اگر حاکم اسلام جو ہے اسلام کے خلاف چلنے لگے تو پھر اسے ہٹانے کی اجازت ہے وہ یزید پلید جو ہے وہ اس نے بھی اسلام کے خلاف شروع کر دیا تھا سارا کام کیا کہا تھا اس نے اسلام, اسلام کی مخالفت شروع کر دی تھی ماں کے ساتھ بیٹے کا نکاح بیٹے کے ساتھ جناب باپ کا نکاح بیٹی کے ساتھ بندر کو نچانا شراب پینا صبح صبح ہر صبح کو ٹون ہوا کرتا تھا یزید اور بھی اس کے بڑے سارے کمینوں والے کام تھے لچا ہو گیا تھا بعد میں اس کی بغیرتی جو ہیں وہ سر عام لنگی ہو گئی لوگوں کے سامنے آ گئی تو حضرت سیدنا امام حسن ردی امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آپ جو ہیں آپ پھر اٹھے جی آپ غلب دین کے لیے غلب اسلام کے لیے آپ پھر اٹھے تو یہ معاملہ ایسے نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے نا جی اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بیان کیا اسے سمجھنے کی لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کو کسی کو کوئی سوال ہو اس بارے میں کرنے کا تو وہ بیان فرمائے مجھے لگتا ہے بات صحیح طرح واضح ہو گئی ہے اگر کسی کو بعد میں بھی کوئی مسئلہ ہو تو بعد میں بھی پوچھ سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق